نہیں ہے بات دوسرا دس میں ختم کروں گا پندرہ منٹ پہلے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگوں سے بتا جگہ بیٹھ جائیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درد شروع ہونے جا رہا ہے آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور سوالات کم کریں کیونکہ ابھی ابھی کتاب ختم کرنی ہے اور کتاب پر گزر بھی ایک بہت بڑا علمی فائدہ ہوتا ہے کتاب کے سارے مباحد سارے مشغولات اگر آپ کے سامنے آ جائیں ساری چیزیں نظروں سے گزر جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے کم سے کم سوالات لکھ کے رکھیں بیان جو ختم ہو جائے گا جی اور شیخ کا کہنا ہے کہ لکھ کر کے رکھیں جب درد ختم ہوگا اس کے بعد آپ رقم سوالات اگر کسی کے ذہن میں آئیں لکھ لیں اور جب درس ختم ہوگا اس کے بعد آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور شیخ کا جو وہاں خبر میں درس بھی ہے وہاں ساما سے عام ہو رہا ہے شیخ کو وہاں بھی جانا ہے اسے تھوڑا سا شیخ کو کب پریشان کریں ان شاء اللہ خیر اب جو دوسری نشید کا آغاز ہو رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہوں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد قال المؤلف رحمه الله واصطوم في السفر من شاء صام ومن شاء افتر ابھی محمد حسن بن علی الخلف الماری رحمہ اللہ اپنی کتاب فقرہ نمبر چھتیس میں کہتے ہیں ارے سنت وال کا منحج یہی ہے کہ سفر کے اندر روزہ بھی رکھنا ہے اور روزہ چھوڑنا بھی ہے یعنی سفر کے اندر افطار اور سوم دونوں ثابت ہے منشاس منشا آفتاب جو چاہے روزہ رکھے یا جو چاہے کیا کرے افطار کرے یہی علیہ سنت الجماعت کا اور صحابہ کا منحج ہے یہ اس بات کے لیے لائے ہیں کہ بعض باطل فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑنا یا افطار کرنا جائز نہیں ہے تو اس لیے سرحد میں یہ بات لائے ہیں اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بار بادا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والافطار یہ باپ ہے اس بیان میں کہ بعض صحابہ بعض صحابہ کو مترون نہیں کرتے تھے اور نہ عیب لگاتے تھے روزہ رکھنے میں اور روزہ چھوڑنے میں یعنی سفر میں بعض صحابہ روزہ بھی رکھتے تھے اور بعض صحابہ روزہ چھوڑتے بھی تھے اسی لیے حرکت الس بنواری کی روایت ہم اللہ اللہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے ہم میں سے بعض روزہ رکھتا تھا اور بعض روزہ چھوڑتا تھا افطار کرنے والے صائمین پر انکار نہیں کرتے تھے اور سائمین مفترین پر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور عبداللہ بن لوا نے روزہ رکھا جبکہ بہت سخت گرمی تھی اوما فینا سائم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن روا سخت گرمی میں بھی سارے صحابہ افطار سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عبداللہ بن روح نے روزہ رکھا جبکہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ملاقات کے وقت آپ نے افطار کی ترغیب دی جو افطار کرنے والے تھے وہ دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے اور جو روزہ دار تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے کیا کہا غحب المفتر سبق المفترون غحب المفترون یعنی افطار کرنے والے آگے بڑھ گئے تو جہاں انسان کو قوت ہو طاقت ہو روزہ رکھنے کی صلاحیت ہو جیسے حمزہ بن احمد اسلمی نے جو کہا کہ میرے پاس قوت اور طاقت ہے یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شی تفسم ہوا ان شی دفاع اگر طاقت و قوت ہے اگر چاہو تو استعار کرو چاہو تو کیا کرو روزہ چھوڑو یعنی اس سلسلے میں بات اور ماں کا موقع پہ کیونکہ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں آپ یعنی ترجیحی مسئلے کو پورے تحقیق اخوال کے ساتھ نہیں پیش کر سکتے ایک بات جو سرسری طور پر پیش کرتے ہوئے چلا جانا ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں جو مجھے راج بات لگی وہی ہے کہ انسان اگر طاقت تو قوت رکھتا ہے تو سفر کی سہولت ہے اور بھوک ابیاس نہیں ہے تو روزہ رکھنا حفظل ہے حمزہ بن عمر اسلم کی روشنی میں اور اگر مشقت اور پریشانی ہے اور انسان کمزور پڑ جاتا ہے دقت ہے تو اس کو رخصت پہ عمل کرنا چاہیے جس طرح آپ نے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ کل الاکل اسادع کل لوگوں کے بارے میں جنہوں نے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو پیچھے رہ گئے اور تکلیف اور شرطوں پہ پڑ گئے تو آپ نے کہا اولائک اوسع اولائک وسعت او یہ لوگ اساط ہے نا فرمان ہے نا ہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ حکم دیا تھا اور وہاں پر روزہ چھوڑنا ضروری تھا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اور آپ نے اس آدمی کے بارے میں جس کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے تھے روزے کی حالت میں وہ کشی تاری ہو گئی لوگوں نے اس پر سایہ کیا تو آپ نے فرمایا لئی سم نلبر اسیام وصفہ لئی سم مسلم شریف روزے, سفر کے اندر روزہ رکھنے میں بھلائی نہیں ہے تو ہر جگہ پہ اس کو نہیں کہا جائے گا جہاں مشقت اور پریشانی ہو لیکن جہاں آسانی کا سفر ہو سہولیات کے ساتھ ہو اور دور جدید کی تمام سہولیات اور ٹیکنالوجی کی سہولیات کھانے پینے کی تمام سہولیات ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہم نعمتوں کی جنت میں ہیں اسی کا سفر کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سافرو رو سفر کرو تو صحت مند رہو گے یعنی کوئی ٹینشن نہیں رہتا انسان فری رہتا ہے تو وہاں پہ آدمی رکھ لے, رکھ لے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں کوئی کسی کا انکار نہ کرے یہ بولنا چاہ رہے ہیں جہاں اسیت ہے وہاں وہ اسیت ہے اور جہاں پر گنجائش نہیں ہے جہاں پر رخصت نہیں ہے وہاں پر منتوخ پر اور نس پر عمل کرنا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر روزہ رکھنے کی سہولت ہے اور آپ کو طاقت ہے تو وہاں پہ روزہ رکھنا افضل ہے جہاں محنت اور مشقت ہے پریشانی ہے تھکاوٹ ہے وہاں پہ روزہ چھوڑنا افضل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں آپ ہمارے اس نادان بھائی کی طرح سے نہ ہو جائیں جس نے کہا کہ وز مسافری شطر ان وزہ وَالِ <وَالْمُدِحْن> غور سے سنیے اس بات کو بہت دلچسپ بات ہے اللہ اس کو ہدایت دے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبدیلی کروا دیے اللہ نے مسافر سے نماز کا ایک حصہ ثابت کر دیا کیا مطلب چار میں دو پڑھنا قصر کی اللہ نے اجازت دی اور اسی طرح مسافر کو اور حاملہ اور مرزیا کو اللہ نے رخصت دی کسی روزے سے تو حاملہ اور مرزیا کے ساتھ مسافر کو بھی اللہ نے رخصت دی اس سے ہمارے اس ان بھائی نے یہ سمجھا کہ اگر سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ لیں گے تو ہم کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا جب کوئی چیز اٹھ گئی اور اللہ نے اٹھا لیا روزہ اٹھا لیا تو پھر اللہ اٹھائے بھی اور پھر اللہ تعالیٰ ڈالے بھی یہ ڈالنے کی روایت کہاں ہے لہذا وہ کہتا تھا کہ روزہ چھوڑ دو دوبارہ قزا کرنا نہیں ہے یہ ہے واقعہ میرے ساتھ ہوا تو اس آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ نادان ہیں اور آپ بےقوف نمبر دو نہیں ہیں بلکہ بے وقوف نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا بعد میں سزا کرنا اور کا یہ روایت اللہ کی تحقیق میں ثابت ہے روزے جارے کے موسم میں روزہ رکھنا کیا ہے غنیمت ہے آپ اس کی قضا کر لو یہ کہا ہے کہ قضا نہیں کرنا اللہ نے کہہ دیا کہ فائی تو خدش میں دلیل اس بات کی ہے کہ بعد میں قضا کرنا ضروری ہے سال پورا ہونے سے پہلے اور اگر آپ نے قضا نہیں کیا پورے سال میں اور دوسرا رمضان آ گیا پھر اس کے بعد قضا کیا دیوی عباس اور دیگر صاحبہ کے فضلے کی روشنی میں آپ کو روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور ہر روزے کے بد میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے خلاصہ سمجھ میں آیا اسی کے بعد اچانک ہم مؤف رحمہ اللہ ایک دوسری بات پیش کر رہے ہیں ترتیب نہیں ہے کیونکہ سلب یہاں جو ہے بہت زیادہ سادگی ہوا کرتی تھی ترتیب تہذیب و, و تنقید اور جو انداز ہم لوگوں کا ہے وہ انداز نہیں ہوتا تھا کوئی بھی بات آئی فوراً پیش کر دیا اس لیے اسپاہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہتے روزے کے بعد فوراً آ گئے نماز پہ آ گئے لباس پہ آ گئے والا با صاف اس سلاح تھی سراویر سروال کی جگہ کیا ہے سراویر سروال یعنی پاجاموں میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آخر کیوں ذکر کیا اس کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی اس کتاب میں اس لیے کہ بعض لوگوں نے بعض ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا ہے کہ پاجامے میں نماز کیا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح دی سراویل ایک روایت بھی ہے اس سلسلے میں نہا رسول نہا سلادراویل لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے بعض لوگ پاجامے میں نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے ان حدیثوں سے جو صنعت کے اعتبار سے کمزور ہیں نمبر, نمبر دو ان کے نزدیک یہ حدیف ذائق نہیں ان کی تحقیق میں حدیف ظاہی نہیں ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو بعض لوگ پاجامے میں نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے اس کی کئی وجوہات تھے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزر بائی جان آرمینی آزر جان وہ پانچ جمہوریہ پانچ جمہوریہ جو آزاد ہوئی روسیوں کے جنگل سے یا ان کے پنجے استبداد سے ان کے اندر یہ آزر جان بھی تھا حضرت عمر کے زمانے میں انسلام پہنچا تھا اور مسلم شریف کتاب اللباس میں لمبی روایت ہے کیونکہ ہمیں وقت کو بھی سمجھنا ہے میں ان دوسرے موقع سے وہ روایتیں پیش کروں گا کہ اب عثمان ندی کی روایت ہے کہ انہوں نے خطبہ بن الفرقت جو اس کے ایسے آلار تھے یا امیر تھے ان کو حضرت عمر نے خط لکھا تھا کہ کیسے کیسے تم کو رہنا ہے ان میں سے ایک بات حضرت عمر نے ان کو پاجامہ پہننے سے منع کیا تھا تو اس کو لوگوں نے دلیل بنا کے یہ کہہ لیا کہ پاجامہ پہننا جائز نہیں ہے <سؤال> میں اس شبحے کا اضارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسند علی بن جاد یہ بہت بڑے محدث ہے اور ان کی مسند بہت ہی معروف ہے وہ کہتے ہیں کہ حد دفنا شعبہ اخبار ہم سے شعبہ نروا کیا شعبہ بن الحجادی اللہ الورد توفیا میاتھی ایک سو ساٹھ میں ان کے وفات محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخبار ہی وہ کہتے ہیں سمیت عربا کتاب ومر بن خطاب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا رسالہ اور خط جو ہے آیا ہمارے پاس ہم لوگ آدر بھائی جان میں تھے اتبا بن فرق کے بعد اور اس میں انہوں نے لکھا دیرو ور تدو پہنو اظہار پہنو کیونکہ اظہار ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور اس میں سہولت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار پہنا کرتے تھے اور اس میں انسان کے لیے کیا ہے آسانی ہوتی ہے اور ور چادر کا استعمال کرو بنتا ہے جو جوتا, جوتا کا کیوں ذکر کیا اس لیے جوتے سے براد کوئی بھی جوتا ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود نسارہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے خداؤ کی رواج اس لیے تم لوگ جوتے میں کیا نماز فی و جوتے نماز و نسارہ کی کرو نماز پڑھو یعنی سلوفی نہ یہودارا جوتا نماز پڑھو کیونکہ یہودارا کہ وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے وال وَالْقُ یہ اصل بتانا ہے سراویلا خفا کو ہٹا دو اور اسی طریقے سے سر کو ہٹا دو آپ پاجامے سے منع کرتے ہو تو موزوں سے بھی منع کیا تھا خفاف سے وہ خاص و خاص پاجامے اور وہ خاص خفا موز مراد ہیں جس کے اوپر یہود و نسارہ کی چھاپ تھی ایک جو ان کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو تھا یعنی جو ان کا ٹرینڈ مارکا تھا جس طریقے سے بہت سے لوگ ٹائی استعمال کرتے ہیں اور ٹائی کو قمیض سے تعبیر کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت جسے فرمائے جو لباس کسی قوم کا شعار ہو جائے اور اس کی اہمیت ان کے پاس مذہبی تقدس سے اس کو لوگ دیکھتے ہوں اس کا پہننا درست نہیں ہے اسلامی مسلمانوں کے شعر کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے لباس کو اہمیت دینا اور اس کو فوقیت دینا یہ بہرحال مشرقین اور کفار کی کیا ہے موافقت ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو چونکہ وہ کافر ملک میں تھے اگر ان کے لباس کو استعمال کر لیتے تو اسلامی تشخص مد جاتا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا لباس مت استعمال کرو آگے دلیل وعلیکم بلیباس ابیکم اسماعیل وعلیکم بلیباس ابیکم اسماعیل ایاکم تعنم تنعم وزیل عجم اپنے باپ اسماعیل کا لباس استعمال کرو اور تنعم سے بچو یعنی تن پروری سے بچو اور اجمیوں کے لباس پہننے سے بچو یعنی ان کے کیپ ٹاپ کو ان کے زرق بر کو ان کی مشابت اختیار مت کرو کیوں ظاہری طور پر عبداللہ اللہ بن مسعود نے یہ رواج کیا اور امام حناد نے اور امام وقین نے اپنی کتاب الزہد میں امام حناد ہناد یہ بہت بڑے امام حدیث کے حدیث کے روات میں ہے امام اداود نے وہ حدیث جو نقل کی ہے وہ امام حناد سے جس میں مرب و قمادین کو منبی من ہوگا اور اس میں فرشتے کہتے ہیں کہ مایولی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا رب اللہ ہے تمہارا دین اسلام ہے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میت کہتا ہے کرا کتاب اللہ وصدق میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس وقت امام لایا میں نے اس کی تصدیق کی تو وہ سادہ حناد وہ حناد والی روایت میں اور ان کی کتاب سود ہے اور امام لکی کی بھی کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات ہے ذرا غور سے سنیے لا جب کسی قوم کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو اور ان کے لباس پوشاک کو اور ان کے کلچر کو اپنایا جائے گا تو اس کا اثر مسلمانوں کے دلوں پر بھی پڑے گا یہ مقصد تھا حضرت عمر کے کہنے کا منتصب کو ملو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پاجامہ استعمال مت کرو جس طرح بعض لوگ پاجامہ سے منع کرتے ہیں یا وہ پاجامہ جو ال کتاب کا شعار ہے جو تنگ ہوتا ہے جیسے پتلون وغیرہ کے بارے میں اللہ علوانی نے بھی اور شیخ لباس اور پڑھیے بتاوے کہ وہ پتلون جو بالکل تنگ ہوتا ہے اور اندر کی حالت باہر ظاہر ہونے لگتی ہے تنگ ہوتی ہے تو اس لباس سے منع کرتے ہیں لالہ استعمال کرو لیکن یہ بات پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن پاجامے کے مقابلے میں لنگی افضل ہے اور اگر پاجامہ بھی پہنتا ہو پہنتا ہو تو ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور اتنا تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہیں پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ایسا یا ایسا پاجامہ یا ایسا پینٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ مرد کا لباس ہے یا عورت کے لباس نمبر ایک کسی قوم کا شعار نہ ہو نمبر دو عورت کی مشابہت نہ ہو نمبر تین ڈھیلا ڈھالا ہو ٹھیک نمبر چار پاجامہ پہنے تو ٹہنے سے نیچے نہیں. چار ہو گیا چلیے چار کے بعد پھر لاچار ہو جائیں گے نمبر پانچ یہ بتانا ہے کہ پاجامہ پہننا بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت ان عباس کی روایت ہے آپ نے عرفات میں ختمہ دیا نا تو شروع میں تو آپ نے کہا احدغ اظہار کہ کوئی آدمی اظہار میں یعنی یعنی ایک کیا کہتے ہیں ایک چادر میں اور ایک ازار میں کیا احرام باز ہے اور جوتے میں اور جوتا نہیں ہو تو موزا پہن لے اور اس کو نیچے سے کاٹ لے لیکن آپ نے عرفات میں جو خطبہ دیا تو آپ نے کہا اظہار اور ادائین میں نہ لے آپ نے فرمایا کہ چادر میں اور لنگی میں احرام باز ہو ٹھیک ہے جوتے پہ لنگی دن اور اگر نہل نہیں ہو تو کیا کریں موزہ خفین پہلے اس میں آپ نے کاٹنے کا حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ کاٹنے والی روایت منسوخ ہے کیونکہ بار بار حکم پہلے تول کے لیے کیا ہو گیا ناسد. اسی حدیث میں یہ ہے آپ نے فروغ اظہار بس سراویل ملم یدید اظہار ان فلیل بس اس سراویل سبحان اللہ جو لنگی نہیں پاتا ہے وہ پہن لے کیا چیز پہن لے پاجامہ پہن لے پاجامہ پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ عام حالتوں میں پاجامہ تھا لیکن احرام کے لیے پاجامہ نہیں ہے البتہ اگر کوئی دقت آ گئی اور اچانک آپ کا آپ کی جو آپ کی جو ایجاد تھی وہ غائب ہو گئی یا آپ مختلف ہو گئے احترام ہو گیا ایسی حالت میں بھی پاجامہ پہننے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عام حالتوں میں بھی پاجامہ کا کیا تھا جواد اور وجود تھا کیونکہ بخاری مسلم روایت بھی موجود ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا ما یلبس المحرم تو آپ نے فرمایات روایت بخاری مسلم کی کمیس اور سراویلات پاجامے میں سے کوئی بھی پیجامہ استعمال مت کرو جس طرح آپ نے سے بنا کیا حالت احرام میں اس کے عام حالتوں میں کمیز تھی لیکن حالت احرام میں ممنوع ہے اسی طرح حالتوں میں شرابیلا پاجامہ تھا لیکن حالت احرام میں ممنوع ہے خلاصہ یہ ہوا کہ پاجامہ پہننا ثابت ہے البتہ اس میں تنگی نہ ہو کہنے سے نیچے نہ ہو کسی قوم کا شعار نہ ہو اور انسان عام لباس پر اس کو فوقیت اور فضیلت نہ دے عورتوں کی مشابہت نہ ہو صفی صلاح ابھی صلاحی شرابیل اس کے بعد ایک نئی علمی بحث شروع کرتے ہیں رحم اللہ کہتے ون نفاق دیکھیے نماز سے نفاق میں آ رحمہ اللہ کہتے ون نفاق ون تو دھیرام نفاق چھڑی اور کہا نفاق کی تعریف کی کہ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا مختصر طور پر یہ کہ یہ الفاظ کم ہے عرمانی سادہ ان کا علم بولتا لیکن نفاق کا لفظی معنی کیا نفق سے ہے کیا ہے نفاق نفق کس کو کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں نفقت الجربو چوہے کا بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف نکلتا ہے یعنی ایک گیٹ سے داخل ہونا دوسرے گیٹ سے نکلنا نفاق کو نفاق اس لیے کہتے ہیں ایمان کے گیٹ سے منافق داخل ہوتا ہے کہتا ویدارک الدین امن کالو آمن ہے نفاق یہی ہے کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے ظاہر کریں کہ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بہت بہت اور جب جائیں اپنی شیطانوں کی تولی میں تو کہیں کہ کہیں نہ بیوقوف لوگ ہیں نا ہم وہاں ان کو ایسے ہی خوش کرنے کے لیے کہتے تھے اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں چنانچہ جی ایک آدمی تھا اس کا نام لینا کوئی حرج نہیں اسد نور نام کا وہ عربی اتنی صلاحیت تھی اس کے پاس کہ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنی فصیح و بلی غربی دیکھنے والا نہیں دیکھا کتنا فاسٹ بولتا تھا اچھا نام لے رہا ہوں سنتے تو بہت ضروری ولی اللہ الحمد للہ علیہ اور انگلش کہان یہ تھا کہ جب حیدرآباد میں جب اس نے فتنہ برپا کیا یہ حدیث میں اور اس کی اصلاح نہ ہو سکی تو اس کی مرمت کے لیے جو ہے گلبرگہ شریف میں بھیجا گیا تھا بڑا واقعہ ہے تو وہاں پر جو ہے اس طرح انگریزی بولتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے اسکالر لوگوں کو بیٹھایا ایسا لگتا تھا گویا کہ وہ انگریز بول رہا ہے سی انگلش لیکن اس کی جو کاپیاں سب تھوئیں بعد میں سب میرے پاس تھی وہ اس میں اس نے قرآن کی غلطی حرود یہاں پر اللہ نے نعمت اللہ کیوں کہا نعم اللہ کہنا چاہیے اور لغت کی غلطی نحو کی غلطی سرف کی غلطی ارود بلّہ دب رات رات بھر اٹھ, اٹھ اٹھ کر کے قرآن میں اور حدیث میں خامیاں نکالتا تھا اتنا گمراہ اتنا گمراہ کہ میں اگر اس موضوع کو شروع کروں تو وقت چلا جائے گا خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ الہاد و تحریت اس کی زبان سے بھی نکلتی تھی اور الہاد و تحریت اس کی کافی سے کئی کافیوں اس کی بھری ہوئی تھی ابھی تک میں نے اس کو جمعیت کے حوالے کیا بمبئی میں بھیجا خلاصہ یہ بتانا ہے میرے بھائی اس آدمی کے بارے میں کہ اس کا ایک لیٹر مجھے ملا بعد میں اور اسی تحریک ایسی شاندار تحریک کہ ایک کمپیوٹر فیل ہو جائے اس کا لیٹر جو نکلا کہا کہ میں اندر سے یہ جملہ ہے میں کسی ہنفی ادارے میں, میں پکا ہنفی ہوں پکا کیا ہوں پکا ہنسی ہوں لیکن ان لوگوں کو بےقوف بنانے کے لیے میں ادارے میں پرنسپل بن گیا ہوا ہوں بہرحال کبھی ملیے تو اس کی کہانی میں سناؤں گا اس سے کیسے کے بحث ہوئی اور سارے دلائل دیے گئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا پھر ہماری اقوام اس کو جنگل میں لے گئے اس کی موج کو کیا کر دیا یہ کیا کہتے اس کو بھاؤ وغیرہ کو آبرو کو کے بال کو کھیڑا پھر اس کی مرمت کرنا شروع جب شروع کیا تو میں نے ٹیلیفون کر کے اس کو وہاں سے نکالا جانے تو جانے کو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگ آج ہیں ہمارے سبوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں نجا ظاہر پرستی پر کچھ اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا سب سونا نہیں ہوتا پھر اس نے وہ جا کر کہ آر ایف میں گیا پھر میں کہیں کسی جلسے میں گیا بمبئی میں اس نے خط لکھا وہ کیوں نہ یاد انگلش میں ریممبر می ریمبر می ان یور دعا مجھے ڈر لگتا فلاں خان صاحب کا فلاں خان کا مجھے ڈرتا کہ کہیں ہمیں مارنے دے ذرا میرے لیے گزارش کیجیے ہے وہ بمبئی میں لیکن ڈرتا ہے وہ گلبرگہ سے ڈرتا ہے تو ایسے لوگ آج بھی ہمارے صفوں میں ہیں جو ہمارے لباس میں بولتے ہیں ہماری آواز میں بولتے ہیں ہماری طرح آواز نکالتے ہیں لیکن ان کے دل میں نفاق ہے نفرت ہے تو یہی نفاق کی تعریف ہے سرنگ کہ کفر کے گیٹ سے داخل ہو ایمان کے گیٹ سے داخل ہو اور کفر کے گیٹ سے نکل جائے وہی نفاق ہے انتظیر اسلام و تفی اسلام کو ظاہر کرے اور دل میں کیا ہو کفر یہ نفا عقدی ہے یہ کیا ہے نفا عقدی ہے عقیدے کا نفاق اس کا مرتکب کافر ہے ایک مخلد النار دو نمبر تین کافر اور منافق دونوں کو اللہ جہنم میں جمع کرے گا ان اللہ فی جہنم جمع نمبر تین نمبر چار کفر کا عام کفر کا گناہ نفاق کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ عام کفر میں جہالت کا یا شبہ کا امکان ہو سکتا ہے لیکن نفاق کا جو جرم ہے وہ عام کفر سے بھی زیادہ ہے لہذا منافقین کی جو سزا ہے عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے ہما یقین ہوا منافقین دونوں خیرات منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے یہ عقیبے کا نفاق ہے واضح ٹھیک اور اس سلسلے میں نفاق کے بارے میں جاننا ہو تو سورہ بقرہ پڑھیں ایک سورہ براعت جس کا نام سورہ توبہ ہے اس میں صفانہ اس میں جو ہے آپ 65 نمبر کے بعد جو آیات ہیں اور بہت ساری آیات ہیں آپ اس میں منافقین کی صفات کے بارے میں پڑھیں آپ کو پتا چلے گا لہذا اللہ تعالی نے سور بکرا کے آغاز میں پانچ آیتوں میں اہل ایمان کے سوال بیان فرمایا دو آیتوں میں اللہ نے کافروں کے بارے میں بتایا اور منافقین کے بارے میں تیرہ آیتیں نازل کی کیوں تاکہ منافقین کی جو مختلف قسمیں ان کو بیان کر دیا جائے کیونکہ امت کو منافق نفاق سے منافقوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور گھاٹا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام دعاؤں کے باوجود جب منافقین کے ذریعے صحابہ کو اتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور غزبۂ وخت میں جیتی ہوئی جن شکست میں تبدیل ہوئی اس کی ایک وجہ منافقین کا نفاق بھی ہے اس لیے اللہ نے آگاہ کیا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو کیوں اس لیے کہ جو لوگ دوست بن کر کے دشمن بنتے ہیں ان کی دشمنی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آستین کا سانپ ملک عبد کے بارے میں یہ مشہور قول رحمہ اللہ کہ مجھے غیروں سے زیادہ اپنوں کا خطرہ ہے منافظین کا خطرہ ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگی ہے منا نفاق سے ہم کو اس سے بچنے کے لیے نفاق سے پناہ مانگنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہمیں غور کرنا چاہیے کسی کے بارے میں ثابت کرنے سے پہلے آپ اس کے حالات کو دیکھو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو یا اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے پڑوس میں رہو فوراً فوراً کسی پر اہتمام نہیں کیا جا سکتا نمبر تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرما اس میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہ علبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث صحیحہ میں تین ہزار کچھ سو نمبر کی حدیث ہے آپ نے دعا فرمایا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے اور زوجین قبل المشی اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسی بیوی بی سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے انسان جب بیوی بی اس کو خوبصورت اور خوبصورت ملتی ہے خوبصورت بھی اور خوبصورت بھی بوڑھا آدمی بھی جمان ہو جاتا ہے ایسا جب بیوی نیک ہوتی ہے پاک دامن ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے تو بوڑھے آدمی میں بھی جمانی آ جاتی ہے اور جب بیوی خراب ہوتی ہے تو جوان آدمی بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے وغیرہ زیادہ آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے, چلیے. چلیے. امنگ علی گربن امنگ والے دن یقین اللہ میں ترین پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے اوپر حاکم ہو سبحان اللہ حدیث میں کتنی بلاغت ہے اللہ من ایسے میں تیری بنا چاہتا ہوں جو خلیل ہو بہت لگتا ہے کہ ایک جسم دو ایک دل دو جان ایسا کہ ہم ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو ہمیں بظاہر دیکھتی ہیں لیکن اس کے دل میں نفرت ہے اگر کسی برائی کو اگر کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے اور چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے بی بی سی لنکر بن جاتا ہے ادا ادا میں نے ریڈیو اسٹیشن ادا یعنی ریڈیو اسٹیشن بن جاتا ہے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے تو یہ کیا ہے نفا اس لیے لاحبنا یہ حدی اللہ علوانی کے تحف ہے لا کو الا میں نا منافق نہیں کہا یعنی جس کا ایمان واضح ہو اور اس کے معاملات سے اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے ساتھ بیٹھو ورائے یار کوئی فراہم اور کھانا تمہارا کون کھائے منتقی کھائے تو اس مسئلے کو کیوں ذکر کیا نفاق کی تعریف اتنے الفاظ میں کیوں کی کیونکہ اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے کہ اندر کف رہے اور اوپر کیا ہے اسلام ہے ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے بچے اس بیماری سے بچیں اور اللہ سے دعا, جسا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ من ہے کہ صحابہ و نفاق سے درتے تھے کہ اپنا محافظہ کرتے تھے حضرت ابن تیس صحابہ سمجھ گئے تیس صحابہ جس میں حبادل اربان کہتے ہیں ملاقات کی سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے کسی نے نہیں کہا کہ میرا ایمان جبری لاؤل کی طرح ہے لہذا جو منافق ہوگا وہ اپنی حالت پر مطمئن ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ اپنے اوپر ڈر اور خوف کھائے گا اس لیے حسن بصری کہتے ہیں پھر یہ آئے گی بحث میں میںومن جو مومن ہوگا وہ نفاق سے ڈرے گا اور جو منافق ہوگا اپنے اپنے حالت پر کیا ہوگا مطمئن ہوگا مومن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ گر گیا اور منافق سمجھتا ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے بخاری شریف کتاب تھا بخاری شریف کے دام الحمد اللہ تعالی عنہ. آدمی اپنے چھوٹے گناہ کو بھی سمجھتا ہے پہاڑ اس پر گر گیا وہ ان نل منافک لا بہ مران بھی ہاکید اور منافق آدمی بڑے, بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر ناک پر پر ہے پر پر کیا ہے یعنی مکھی مکھی بیٹھی ہوئی ہے جیسے بھاگا دیتا ہے یعنی کوئی اس کا خیال نہیں ہے تو یہ ذکر کیا یہ عقدی نفاق تھا لیکن عملی نفاق یہ ہے میرے بھائی کہ انسان مومن ہو ظاہرا اور بادرن مومن ہو لیکن منافقین کی کچھ وشیشتا کچھ خامیاں منافقین کی کچھ کمزوریاں ان صفتیں اس کے اندر کیا جائیں آداخی میں جائے انٹر کر جائیں بجائے آپ لوگوں کو ذرا جگانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی بات جیسے وہ حدیث عبداللہ بن عمر کی چار اربع کانا منافق خالص چار بیماری جس میں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا یہ عملی نفاق ہے یہاں تک کہ چھوڑ دے یعنی یہ چار بیماریاں ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ادھر حت کرتا پیدا بات جب بات کرے تو جھوٹ بڑھے ویزا وعدہ خلاف وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے کیونکہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا سب سے ذریع قوم کی صفت ہے جو ابنا القیرت ہے تو وہ ہے بندر رسول کی اولاد ہے ان کی صفت ہے اور وہی دا وعدہ جب ہم جب وہ کریں تو وعدہ خلافی کریں اور جب بات کریں تو جھوٹ بولیں وہی دا خاص اور جب جھگڑا کرے تو کیا کریں گالی کریں گالی دیں اور امانت میں کیا کریں تو اس میں حامل ہی نفاق ہے ایک مومن میں یہ چاروں بیماری بیک جمع نہیں ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کے اندر ہے کوئی ایک بیماری ہے تو یہاں تک اس کو چھوڑ دے یہ عملی نفاق ہے اور صحابہ جو ہے یہ ڈرا کرتے تھے عملی نفاق سے ڈرا کرتے تھے آخری نفاق سے نہیں صحیح قول میں لہذا ہر آدمی کو چاہیے وہ نفاق سے ڈرے بھی اور بچنے کی کوشش بھی کرے اور اپنا محاذہ بھی کرے کیوں اس لیے کہ گنا گنا کی طرف لے جاتا ہے اگر عملی نفاق ہے عملی نفاق ہادہ برید القف المعاصی برید القف المعاصی برید دلکفر گنا جو ہیں یہ کفر کی ڈاک ہے کفر کا دروازہ ہے آپ اس کے ذریعے سے آپ ان میں قریب ہو سکتے ہیں لہذا انسان کو اس کمی کو دور کرنا چاہیے تو وہ نفاق انت ال اسلام وہ تخفی القفر نفاقی ایک آدمی اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے یہ عقدی نفاق ہے اس کے بعد لکھتے ہیں وال منت دنیا دار ایمان و اسلام جان لو کہ دنیا جو ہے ایمان و دار اسلام ہے کیا مطلب عمل کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے دنیا یہ ایمان اور اسلام کا مرکز ہے یعنی ایمان سمرتا ہے اور ایمان کا درخت جو ہے سرسرد و شادام ہوتا ہے اور ایمان کے درخت میں جو پھل اور پھول جو لگتے ہیں وہ دنیا ہی ہیں۔ علم ترکائی فضل رب اللہ مثلاً کلمتاً طیبہ کچھ جگہتی طیبہ اصل و حسان بے تو و فرور آف سما توتی وکلا کل حین بیذن ربیہا یعنی مومن کا ایمان جب خالص ہوتا ہے تو اس کی مثال اس کھجور کے پاکیزہ درخت کی طرح درخ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں یعنی مومن کا دل جب ایمان سے معمور ہوتا ہے خالص مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے گا اور جب نیک عمل کی توفیق دے گا تو اس کے امان جو آسمان کی طرف چڑھیں گے پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کلمے کو اور زیادہ بلند کرتا ہے یا پاکیزہ کلمہ اور نیک کلمہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں تو اس لیے اگر خالص ایمان ہے تو اللہ آپ کے عمل کو بلن کرے گا اور آپ کے عمل کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین اور شاخیں آسمان میں یعنی اگر آپ کا ایمان درست ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کی توفیق دے گا جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی طرف چل جائے گا نمبر ایک نمبر دو نیک ایمان اور اسلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی جو تعریف کی ہے اس ایمان کی تعریف میں حدیث جبریل میں آپ نے کیا فرمایا ایمان کی الگ تعریف کی اور اسلام کی الگ تعریف کی اس لیے ایمان اور اسلام دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہو تو ایمان سے مراد اعمال القلوب ہیں کیا ہے اعمال القلوب ہیں دل کے آماز اور اسلام سے ظاہری آماز جیسا کہ حدیث جبریل میں اران انتو منب اللہ ملائی علاقے اور اسلام الا اللہ, اللہ ورنہ ورن محمد رسول اللہ عیم سر آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا دونوں ایک ساتھ دونوں جب ایک ساتھ ہو تو اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے اور ایمان کا تعلق باطنی اعمال سے اللہ تعالی کو بندے کی بندے کا ظاہر اور باطن دونوں مطلوب ہے جب انسان کا باطن درست ہوگا تو اس کا ظاہر بھی درست ہوگا ایک لیکن اگر انسان کا باطن خراب ہو تو ممکن ظاہر صحیح ہو سکتا ہے لیکن باطن صحیح نہیں ہو سکتا جس کا باطن اچھا ہوگا جس کا اندر کا اچھا ہوگا ظاہری بھی انشاءاللہ اس کا اچھا ہوگا لیکن جس کا ظاہری نمز اچھا نظر آتا ہو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا باطن بھی اچھا ہو کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شرگل اصح محمود بن نبی کی رواج میں مجھے سب سے زیادہ ڈر خوف ہے تمہارے اوپر چھوٹے شر سے پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا ہے تو کاپ نے کہا ریا ہے دکھاوا ریا کاری یہ ریا کاری کس کی سفرت ہے منافق کے حامل کی بنیاد ریاکاری پر ہوتی ہے اس کی حمل کی بنیادی دکھاوے پر مومن کے حمل کی بنیاد ریاکاری پر نہیں ہوتی وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے بعد میں ریا داخل ہوتی ہے تو جس عمل کی بنیاد ہی ریاکاری پر ہو وہ شرک اکبر ہے یاد رکھو اس جس عمل کی بنیاد ہی ریاکاری پر ہو منافق کا سارا عمل دکھاوے کے لیے اس لیے وہ شرک اکبر ہے مومن کے عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کے ہوتی ہے لیکن بعد میں ریاکاری داخل ہوتی ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے تمہارے اوپر شرک اصغر سے ڈر ہے شرک اصغر کیا ہے ریاکاری ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جد الله الناس باعمالهم لہر الادین کن دنیا سید دنیا میں جس کے دکھاوے کے لیے تم عمل کرتے تھے جاؤ اس کے پاس اس سے تم بدلہ لے لو ہل تجدم کیا تم بدلہ پاتے ہو اس کے پاس جاؤ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا تو یہ عمل نفاق کے نفاق, نفاق, نفاق, نفاق, نفاق, نفاق کے اوپر دلیل ہے یہ منافی کی علامت ہے نمبر ایک نمبر دو اگر نفاق کے اوپر جس عمل کی بنیاد ہوگی اس پر نہیں ملے گا اگر تمام حمل میں ریا کاری ہے تو عمل باطل لیکن اگر جس حمل میں ریا کاری اگر داخل ہو گئی اس کی چند شکلیں نمبر ایک اگر شروع سے لے کر ریاکاری ہی رہا دکھاتے ہی رہے تو پورا عمل باطل ہو جائے گا لیکن آپ نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا بعد میں ریا کاری داخل ہوئی بعد میں ریا کاری داخل ہوئی اس کی دو شکل ہے یا تو آپ نے اس وسوسے کو کر دیا نکال دیا تو اللہ معاف کر دے گا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ مستمر رہے یعنی ریا جب پیدا ہوئی تو آپ ریاکاری ہی میں پوری نماز ختم کی تو وہ عمل باطل ہو جائے گا جس عمل میں ریاکاری پائی گئی وہ عمل باطل ہوگا پورا عمل باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرک اثر ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ریاکاری والا عمل بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے لیکن چونکہ اس عمل کے اندر اس کے دل میں کیا ہے پسار ہے ظاہر چمک رہا ہے لیکن باطل میں میں ہے. جس طرح حضرت والی روایت ہے کہ اللہ کا کر تو کہا کہ ما دا ما قالا مسیح دجال. نے فرمایا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو صحابہ کہ ہم لوگ دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ منل مسیح دجال کیا میں تم کو اس عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے حالانکہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے یا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن اس کا فتنہ ظاہر و باہر ہے اس سے بچنا آسان ہے کیونکہ دلیل موجود ہے کہ دجال کے پیشانی پر کیا کا لکھا ہوگا کافر یا کافر ہے نمبر ایک نمبر دو کب نکلے گا مسلمانوں میں جب اختلاف ہوگا نمبر تین جب دجال نکلے گا اس وقت اتنا تو ہوگا یعنی ایسے تاریخ فتنے ہوں گے کہ ایمان والے کا خیمہ الگ ہوگا اور کافروں کا خیمہ الگ ہوگا جو مومن ہوں گے وہ الگ ہوں گے مکمل الگ ہو جائیں گے اور جو منافق ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ چیز آ جائے تو فن الدجال یومن وزاغت اسی دن دجال کے آنے کا انتظار کرو یا اس کے کل ہو کر نہیں سمجھا بڑھو یعنی دجال کے فتنے کے بارے میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اس کی نشانیاں واضح ہیں سورت کی روشنی سے بھی زیادہ ما بہ خلق خل کیا قیام کیا مسا اکبر من فتنتی دا جال مسلم جب سے دنیا قائم اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان تمام فطوں میں دجال کا فتنا سب سے زیادہ خطرناک ہے نامن وقت اندر امت و تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی نہیں بتایا وہ یہ کہ دجال آور ہوگا اس او آنکھ کا کانا ہوگا وہ ان ربر سے بھی آور اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فیم اور مربو حمور دنیا میں کوئی آدمی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ مر جائے یعنی مر دنیا میں نہیں دیکھ سکتا اس لیے یہ دجال یہ رب نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں واضح ہیں اوپن ہیں اور آپ نے بچنے کے لیے کہا کے کہ سورہ کہاں کہ کی ابتدائی آخری آئے پڑھ لینا لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جو سیکریٹ ہیں اور سپریٹ ہے پشینہ ہے چھپا ہوا ہے سوٹ وائزن ہے غیر محسوس انداز میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہے کہ انسان آپ نے فرمایا کہ تم کو دجال کے فطرے سے بھی زیادہ میں تم پر خوف کھاتا ہوں شرک الخی پوشیدہ شرک سے ترویدی وغیرہ کی راج سے ترغیب میں وہ کیا ہے فیقوم اور رجو ف ایک آدمی نماز کو بہت خوبصورت بنا کر کے پڑھتا ہے بہت ہم عمدہ رکو اور سجود کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہے لما رجول اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں گے کہ بھائی عبد الرحمان بہت بڑا نمازی ہے یا عبد الکریم بہت زیادہ جو ہے پابند ہے اور عبداللہ جو ہے بہت زیادہ صاحب تقوا ہے تو بظاہر تو نماز بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے قیرت بھی خوبصورت ہے ماشاء اللہ تجویز بھی ایک نمبر کی ایک نمبر کی تجویز ہے پھر بھی آپ نے منافق کہا اکثر منافقی امت بھائی عبد الرحمن کہ میری امت میں اکثر منافق بڑے بڑے قاری ہوں گے آپ نے خوالد کے بارے میں کہا سکیرات مسلم من سکرات تمہاری قیرت ان کی خیرت کے مقابلے میں تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں اور تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ارے مسلم شریف الفاظ ہیں کچھ بھی نہیں لگیں گے یعنی کوانٹٹی میں تم سے بہت زیادہ ہوں گے لیکن کوانٹٹی کوالٹی میں تمہارے سے زیادہ نہیں ہوں گے بہت زیادہ کریں گے تم کو کچھ بھی نہیں تم ان کے سامنے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ قرآن پڑھیں گے قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو قرت کی آپ نے تعریف کی کہ نہیں کی اور آپ نے کہا میری امت کے اکثر منافع کیا ہوں گے کیا ہوں گے قاری ہوں گے اور محافین جبل والی روایت نہیں آخری زمانے قرآن کھول دیا جائے گا قرآن کے پالٹ والے بہت زیادہ ہوں گے بڑے بڑے قاری پیدا ہوں گے اور ایک قاری کہے گا کہ لوگ میری اتحاد کیوں نہیں کرتے میری بات کیوں نہیں کرتے میں اتنا بڑا قاری ہوں چنانچہ بہت ساری بدعتیں ایجاد کرے گا کہے گا میوزک حلال گانا حلال ہے یا نہیں ایسے واقعات محمد جبل کی روایت آپ پڑھو آپ, پڑھو آپ اللہ قیل قیل کی کتاب آجام الموقع اور دوسری جگہوں پر بہت ساری روایتیں اس پر ہیں تو قاری تو بہت زیادہ ہوں گے بہت خوبصورت پڑھیں گے اور ایسی قیرت کے دنیا ان کی طرف جب توجہ مرکوز کریں کہیں گے اس سے بڑا کوئی قاری ہے ہی نہیں لیکن بہت خوبصورت پڑھنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر وہ خوبصورتی اس کی خوبصورتی نہیں ہوگی اور اس کی باتیں دلیل یہ کہ بہت اچھا ہوتا ہے منافق ظاہر لیکن باطن خراب ہوتا ہے عبد الرحمن بن ملزم الرحم کے بارے میں کیا سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسیح نبی کے قریب اس کا گھر بنائے تھا کہ نہیں بنائے تھا آپ پوچھو بڑے بڑے مشاہے سے میں نے سنا ہے ریاض کے بڑے بڑے مشاہد کے سامنے مدینے کے اندر وہ مسیح نبی میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمان کو کہاں بھیجا تھا گوفا بھیجا تھا نا اوسیدگی کے بہت بڑا قاری ہے اس کی عزت کرنا لیکن قاری تو بہت بڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قتل کو اپنے لیے تقرر الہی کا ذریعہ سمجھا اتنا بڑا ساری ہو کر اور جب کے اس کو قتل کیا گیا تو کیا کہا اس نے اختلا ایک ایک رف کو کاٹو پاؤں کو کاٹو انگلیوں کو کاٹو تاکہ اتنی دیر تک میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو نیچے سے کاٹو اور ایک ایک پور کو کاٹو تاکہ اتنی دیر تک میں اللہ کا تذکرہ کر سکوں تو دیکھیے کہ ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن باتیں فساد ہے لہذا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے صحابہ اور سلب کے منہج کو چھوڑیں گے تو کفر کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے ایک صحابہ اور سلف کے منہج کو چھوڑیں گے نفاق میں داخل ہو جائیں گے صحابہ اور سلف کے منہج کو چھوڑیں گے خوارش سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اس لیے میں پھر اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں امام نے مصنف ابن میں نقل کیا قوی سنت کے ساتھ عبداللہ کا قول لا لوگ ہمیشہ متحد رہیں گے امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے کمخوار ہوں گے نمت کے لیے نافے ہوں گے جب تک نبی کے صحابہ سے ان کے پاس علم آئے گا اور بڑے علماء سے علم آئے گا جب چھوٹوں سے علم آئے گا للو پنجو سے آئے گا ال ال پی پی معلوم ہے نا ال ال پی پی لکھ لوڑا پڑ پتھر جاہل اور نادان لوگوں سے علم آئے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عدیس. مسلم احمد کی نوی نشورات اللہ صاحب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں سے نوخیز لوگوں سے کم عمر سے جاہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا تو یہ باتیں ہیں کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا سونا نہیں ہوتا چلیں اس کے بعد اب تھوڑا دوڑاتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا دارال ایمان اور اسلام ہے ایمان اور اسلام اگر ایمان الگ استعمال ہو صرف ایمان تو اس میں ظاہری اور باطنی ظاہری اعمال بھی اور باطنی اعمال بھی اور اسلام اگر الگ استعمال ہو تو اس میں ظاہری اور باطنی دونوں استعمال اد اجتماع افطرکا وہ عید افطرکا یعنی جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو ایمان سے مراد اعمال القلوب اور اسلام سے اراد ظاہری اعمال اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہو تو دونوں ایک دوسرے میں داخل ہیں کہ آپ کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی الگ الگ تعریف کی لیکن وقت عبد القیس بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا تجربہ تم کو معلوم ہے کہ ایمان بلا کیا ہے کہاں معلوم تو آپ نے وہاں ایمان بلّہ کیا کہا انتشاد اللہ اللہ اللہ کی اللہ محمد الصب کی گواہی دو نماز قائم کرو اور زکوات دو رمضان کے روزے رکھو زکوات حج کے ذکر اس لیے نے کیا کہ حج جو ہے صحیح قول میں سدآٹھ ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ابن نس کے قول میں اور نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق ردی اللہ عنہ کو اس کے علی بن ابی طالب بھی گئے وہرا بھی گئے ان کے اعلان کرنے کے اللہ حجب اللہ میں مشرق بولے تو وہ بل بھائی تو اور یار کوئی مشرک حج نہیں کرے گا کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کرے گا ٹھیک آپ نے یہاں پر ایمان بلّہ کے اندر اسلام کے اعمال کو داخل کیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اگر الگ استعمال ہو تو باطنی اعمال کے ساتھ ظاہری اعمال بھی اس میں داخل ہیں جس طرح آپ نے فرمایا الی ایمان اور بدروں گا سفروں نشوگا و, و ایمان اور بیدروں گا سکتو نشوگا دونوں روایتیں ہیں نا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں اور ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں یہاں پر ظاہری اور باطنی سارے اعمال ہیں یا نہیں ہے آپ نے کہا افغل ہوا قلعہ الاحا ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے اقرار بل میں لا ہم دوسرا کی چلیے نمبر دو ودنا ایمان تو میں سب سے اپنا ایمان کیا ہے راستے سے یہ ظاہری عمال ہے کہ نہیں راستے سے تکلیف کانٹے کو ہٹانا بھی کیا ہے یہ بھی ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں راستے میں اتنے زیادہ پتھر ہوتے ہیں اور اتنے امراط محترمہ ہوتے ہیں جس میں اللہ لکھا ہوتا ہے عبداللہ لکھا ہوتا ہے پیپر میں اور ہم دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے بعض سعودی دوستوں کو کہ جب وہ گاڑی سے سفر کرتے تھے بہت بھیڑ ہو یا کچھ ہو میں نے تیرہ نمبر چودہ نمبر پر جہاں ہمیشہ होता ہوتا ہے وہاں پہ دیکھا گاڑی کو روکا اس نے اور مجھے معلوم نہیں کہ کیوں روکا بھائی میں تو کسی کام سے لے گیا تھا فوراً روکا اور دو پیپر سے فوراً اٹھا کے گاڑی میں رکھا جمع کر لیتا تھا اور اس کے بعد میں اور راستے محترمہ کے باکس میں ڈالتا تھا کیونکہ راستے سے تکلیفیں چیز کو ہٹانے کا مطلب کہ وہ چیزیں جس اللہ کا نام ہے محمد صلی اللہ کا کو کیونکہ راستے سے ایک درخت کو کاٹنے سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا حدیث معلوم ہے, ہے کہ نہیں ہے معلوم ہے نا مر رجل نے سجا ایک آدمی کا ایک گزر ہوا ایک راستے سے اور اس میں ایک درخت تھا جس کے اندر کانٹا تھا کہاں کہ لون ہے یہ طریق میں اس کو اس لیے کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس نے راستے سے اس کانٹے کو ہٹا دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ایمان میں ہے یا نہیں یہ ایمان تھا اس کے بعد ایمان کے ساتھ اس نے عمل کیا یہ ظاہری عمل اللہ کو زیادہ پسند آئی اور اللہ نے معاف کر دیا یہ ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے راستے پہ تکلیف دے چیز کو ہٹانا اور یہاں مسلمانوں کے علاقے میں گندگیاں بھری رہتی ہیں ہمارے ملکوں میں خاص وعید اور بخرید کے موقع پر لگتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے پورا ملک جو ہے ان کو دے دیا گیا جہاں چاہو گندہ کرو اللہ کی نبی کہ نہیں دو لانت والی چیزوں سے بچو رسول اللہ دو چیزیں جس جو کرے گا اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت کیا بھائی اللہ کے تخلافی طریقے ناس جو لوگوں کے راستے میں گندگی ڈالتا ہے یا پیخانہ کرتا ہے یا شاید ہے یعنی ایسی جگہ جو پبلک پلیس ہے جہاں پر گزرگاہ ہے شاہراہ ہے وہاں گندہ کرتے ہو اس پر لعنت ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کی شاخ یہ ظاہری امان ہے کہ نہیں ول حیا من شعبت حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے اور حیا کا تعلق جسم سے ہے کہ دل سے ہے دماغ سے ہے کہ آنکھ سے ہے حیا کا تعلق کان سے ہے کہ ناک سے ہے حیا کا تعلق کس سے ہے حیا کی جگہ کیا ہے دل ہے تو اس حدیث میں تین چیزوں کا آپ نے شامل کیا اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا چاہے اور عمل بل آوا و راستے سے تکلیف دے چیز کو مطلعا. اور نمبر تین حیا تین چیزوں کو آپ نے شامل کیا نا تو اس لیے اس ایمان اگر استعمال ہوگا الگ تو اس میں اسلام بھی داخل ہے اور اسلام الگ اگر استعمال ہوا ایمان کے علاوہ اکیلے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے دونوں لازم اور ملزم ایک سکے کے دو رخ ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ملک کا سکہ کہیں چلا دیں ابھی سال کے تو ہم اپنے ملک کا سکا میرے مدیر کے پاس تیس ہزار ریال تھا تیس ہزار لے کے آیا وہ اور اس کو اسی وقت چاہیے ابھی چاہیے ہم کو ابھی ریال میں نے کہا اتنا خیال ہے تو میرے پاس ٹائم میں ہم جا رہے ہیں دوپہر بعد میں تو وہ تیس ہزار روپئے یہاں پہ نہیں چل سکا اسی طریقے سے جہاں کا سکا ہوگا وہیں پہ چلے گا دوسری جگہ نہیں چلے گا تو اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ دو ہے کہ ظاہر بھی اچھا ہونا اور باتنی بھی اچھا ہونا ظاہر کا تعلق قلبی آمان سے اور باتنی کا تعلق ظاہری عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو اللہ تعالی ہمیں ظاہر اور باطن دور و درست کرے اور یہ دعا بھی ہے اللہ مجل سریرتی خیرملانی اعلانیتی ہے اللہ مجل سریرتی خیرم تھوڑا ذاک ہے اللہ مجل سریرتی اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے چھپنا اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے اچھا بنا اور میرا جو باطن جو ہے سالحہ اور میرا جو ظاہر وہ بھی درست کرتے تو مومن کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی جو سبت بیان کی صادقین صادقین اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھا ہو لیکن ظاہر جو ہے باطن سے زیادہ اچھا ہو اور اس میں جس قدر تیزی ہوگی تو انسان صادقین سے کیا بن جائے گا صدیق بن جائے گا صادقین سے کیا بنے گا بہت اچھا ہو باطن بہت اچھا ہو ظاہر بھی اچھا ہو لیکن باطن بہت زیادہ اچھا ہو وہ صدیق ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی بات اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سدی کیونکہ کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت اچھا تھا ماں تفا بلابو بکرین یہ آپ نے سنا ہے بکرین بے قصرتی سلام ابو عنہ کو فضیلت دوسرے صحابہ پر کثرت سلاد اور سیام پر نہیں ہے کیا مطلب ان سے بھی زیادہ نماز پڑھنے والے تھے یا نہیں تھے صاحب بولو بھائی ان سے بھی زیادہ نفلی روزے رکھنے والے تھے لیکن حضرت ابو بکر کی جو فضیلت ہوئی ہے دل کے احمد پر وہ اسی لئے اللہ کے نبی صلاح کو سمجھنے کی کو کو اللہ صحابہ پر جو جو دی اور میں دوسرے رضی اللہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا ایمان والوں سے والے والے اللہ راضی ہو گیا رضا کی سرٹیفکیٹ فکٹ کیوں ملی فہر میں معافی اللہ. اللہ اللہ ہمارے قلبی اعمال کو درست اللہ ہمارے دلوں کو پاس اللہ خدا دینا اللہ اللہ, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہر ما معافی قروبی اللہ ہمیں ان کے دلوں کو جانا یعنی ان کے دل کے اعمال اچھے تھے تو کیا کہا؟ تو تیت تیت، جیسی کرنی ویسی بھرمی دل کے اعمال اچھے تھے اس لیے اللہ نے انعام یہ کیا کہ ان کے دلوں پر سکون نازل کیا اس میں اشارہ ہے قلبی بھی اچھے ہوں گے تو آپ کا انعام آپ کے دل پر ہوگا اور جسمانی اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کا انعام آپ کے جسم پر ہوگا سبحان اللہ من جن سے ان کے دل کے امال اچھے تھے اس لیے اللہ نے دل پر انعام یہ کیا کہ ان کو اور دیا. نمبر ایک اور طلبی اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے قریب. اللہ نے فتح قریب دی. یا تو خیبر کی دل دی. کے امال اچھے ہونے سے اللہ نے خیبر کی فتح دی اور مکہ کی فتح کی خوشخبری بتائی دل کے اعمال اچھے ہونے سے تو اس لیے معلوم ہوا صحابہ کو جو فضیل حاصل ہے غیر صحابہ پر یا بیتری والوں کو صدیق کو اس میں سب سے پہلا عمل کس کا ہے, کا ہے اس لیے آپ نے فرمایا فل نفسی لو ما ملا نصیفہ اگر کوئی غیر صحابی پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے میرے صحابی کے ایک مد اور نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ان کے دل میں جو یقین اور تقوا اور جو اللہ پر امید اور ان کے جو دل کے اعمال ہیں وہ بہت بہت بہت, بہت زادہ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں اس لیے حسن بصری کا یقول بالتمنی ولا ولیکن ما وقر و القلب وصدق وسد ایمان تزین و تجمول کا نام نہیں ہے تزین خوبصورتی کا نام لباس اور پوشاک کا نام نہیں ہے ظاہری کی کام کا نہیں بلکہ ایمان ادا و کرا بالکل بھی ابل ایمان یہ ہے کہ جو دل میں جاگوسی ہو جائے یقین پیدا ہو جائے وشواس ہو نیب ہو مضبوط اور گہرا اس کے اوپر یقین ہو وصدقہ العمل اور عمل سے اس کی کیا کریں تصدیق کریں لہذا شرح میں جو ایمان کی تعریف کی گئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اقرار باللسان تصدیق بل اور عمل بل یہ یاد رکھیے دل سے تصدیق بھی ہو اور زبان سے <تصفح> ار بھی ہو اور عمل سے اس لیے دل کے یقین کا درجہ سب سے زیادہ ہے اور اللہ نے اس پر ہدایت رکھی ہے اور بلاخرت ہوں یو قینون اس کے بعد کیا کیا بلا اللہ یو مین بغیب آپ لوگ والد ہو لوگ ہیں نا عمر کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے بھی والد ہے نا ہم کے اعتبار سے بھی والد ہیں یوں مینو نبی میں ایمان بالآرت تھا یا نہیں تھا یوں مینون ابیل غیب میں ایمان بلاقرہ ہے یا نہیں غیر پر ایمان لانے میں آخرت کا ایمان ہے یا نہیں لیکن پھر سے وہ بلا آخرت یوقین کیوں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ امان القلوب جو ہیں امال الجوالے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور امان القلوب پہ کہا آخرت پہ یقین رکھنے کی وجہ سے رب وہ اپنے رب کی بولیے ہدایت پر یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دن ب دن ان کے ہدایت میں اضافہ کرے گا تو اس لیے یہ یاد رکھیے جان لو کہ دنیا دارو ایمان دار و اسلام ہے عمت و محمد ان مسلمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مومن بھی اور مسلمان بھی مومن اور مسلمان کا فرق کو سمجھ آ گیا نا فی احکام و ذباحی و سلا یعنی ایک انسان اگر ظاہری طور پر شریعت کے حکام پر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور جو عام مسلمانوں کو جو حقوق ہے وہ دیے جائیں گے مسلح صلاح تنا وسطبد قبل تنا واقعہ ربی حسنا اس کے بعد فض مسلم اللہ جو ہماری تر نماز پڑتا ہے ہمارے زبی کو کھاتا ہے کیوں لے استقبال کرتا ہے وہ کیا ہے مسلمان ہے اس کا خون ہے اس کا مال اس کی کیا ہے حرام ہے اور ان کیراج کے اندر بھی اور زبیحے میں بھی وسلات عالیم اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے میں بھی لات بے حقیقت کسی آدمی کے ایمان کی حقیقت یعنی مکمل ایمان کی گواہی مت دو جب تک کہ مکمل اسلام پر یعنی اسلام کی پوری شریعت پر عمل پہرانا ہو یعنی ایک آدمی ہے جو فرائض پر بھی عمل کرتا ہے اور نوافل پر بھی عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے کی مکمل مومن ہے ایک آدمی جو ہے فرائض پر عمل کرتا ہے واجبات پر اس میں لیکن نوافل پر عمل نہیں کرتا اس کا درجہ اس سے کیا ہے کم ہے اور ایک آدمی واجبات مستحبات پر عمل نہیں کرتا واجبات پر عمل کرنے میں سستی اور کا شکار ہے تو تینوں کا درجہ الگ الگ ہے اب ایک آدمی فنائد اور واجبات مستحبات سب پر عمل کرتا ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سعد بھی نبی وقاص اور اللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیا دوسرے کو نہیں دیا حضرت صاحباس نے بار بار کہا یا نبی اللہ آپ نے فنا کو دیا فنا کو نہیں دیا ان لارا عموم میں نہ ان مومن اللہ کے قسم میں ان کو مومن سمجھتا ہوں آپ نے کہا ہوا مسلمان مومن سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں مال کیونکہ وہ ایمان میں کمزور ہوتا ہے نہیں دوں گا تو دن سے کیا جا ہو جائے گا کیا جا ہو جائے گا پھسل جائے گا حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہم کو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس ڈر سے خشیت اللہ پھر نہ ڈر سے اور کا مقاب کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو جہنم کے اندر چہرے کے بل نہ ڈال دیں حالانکہ دوسرے لوگ زیادہ محبوب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی تعریف قلب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو جو ظاہری طور پر مسلمان ہوتے تھے ان کو دیتے تھے اور جو پکے مومن جو صحابہ ہوتے تھے ان کو آپ کو نہیں دیتے تھے جیسے آپ نے انصار کو نہیں دیا اور نہ مسلموں کو سوسوں دیا آپ نے میں. معلوم ہے نا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی بظاہر مسلمان تو ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی پکا مومن ہو اللہ نے کہا کل قالطن کل اسلم ایمان ہو فکر دیہاتیوں نے کہا کہ مومن ہے اللہ نے کہا مومن وقت بلکہ مسلم ہو یعنی ظاہری انال تو ہیں لیکن ایمان ابھی تمہارے دل میں جاگوزے نہیں ہوا کیا مطلب یعنی ایمان ہے لیکن ایمان پختہ نہیں ہوا یہ مطلب ہے ایمان پختہ نہیں ہوا لہٰذا کسی کو مکمل مومن کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے ایک اور اس کی عبادت کیسی اور اس کے معاملات کیسے تین چیزیں دیکھنا ہے عقیدہ اور عبادت اور معاملات تو آپ کسی کے بارے میں گواہی دیں اس کے مقابل میں ایک آدمی ظاہری طور پہ اچھا ہے تو آپ اس کو پکا مومن نہیں کہہ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں آپ کوئی مکمل ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی بہت اچھا بہت پکا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس لیے میں شریعت کا اصول یہی ہے جیسا کہ حضرت نے کہا ہل جاور تو میں مجاورہ کیا اس کے ساتھ کبھی حل جاور ہوں کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو یا اس کے ساتھ تم نے کبھی سفر کیا ہے لیکن سفر فرون حقیقت مرئی اس لیے کہ سفر انسان کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے یا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا یا نہیں کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک آدمی عقیدہ تو ہے اس کا اچھا بدا ہے لیکن اعمال میں وہ کوتا ہے یا بعض گناہوں کا انتخاب کرتا ہے لیٹرین میں جا کر کے سگریٹ پیتا ہے بتانا سر سگریٹ کیا ہے حلال ہے یہ حرام <تصفح> کہو گے حلال ہے تو بچے کو کہیں نہیں دیتے ہیں. اور وہ کاجیانی آفس ہی میں جا کے کیوں پیتے ہیں گندی جگہ پر گندی چیز گندی جگہ پہ ہوتی ہے یا, یا آدمی جس کو بیماری لگ گئی ہے گانا سننے کی تو اس کی وجہ سے مجھ کو کافر نہیں کہیں گے یا بعض ایسی غلط چیزوں عادت سگری میں مفت الحر الدب اللہ سلم تو اس کے بارے میں کہا جائے گا شیخ السلامی تعمیریہ کا مشہور قبول دو لفظوں میں تمام باتوں کا خلاصہ اسی میں مومن بے ایمان ہی فاصقن بے کبیرہ بس یہ جو میرا پوری باتوں کا خلاصہ ہے مومن بے ایمان ہے ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتقاب کی وجہ سے کیا ہو گناہ کی وجہ سے کیا ہے فاسق یعنی فاسق ملی ہے وہ کیا ہے بھائی فاسق ملی ہے من لہٰذا پرفیسال ناقص ایمان حتیہ وہ علم ایمان یہ اللہ سبحان و تعالیٰ تام اور ناقصل امان علامہ بہار شرائم پوری بات وہی ہے تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ناقص ایمان ہے یہاں تک کہ مر جائے اور اس کے ایمان کا علم اللہ رب العالمین کو ہے کہ وہ مکمل ایمان والا ہے یا تامل ایمان ہے مگر ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے مگر ہم کس پر حکم لگائیں گے ظاہر پر حکم لگائیں گے اب میں اس پر تھوڑی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کبھی وہ لٹتے بھی ہیں یا صرف سنتے ہیں بخاری شریف روایت موجود ہے نا کہ ایک آدمی جو عبداللہ بن حمار بار بار شراب پیتے تھے مومن تھے اور اللہ کے نبی جب کے بعد جب بھی لایا جاتا تھا آپ اس کو کیا مارتے تھے کوڑے مارتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہ حدیث بخاری کے خیر میوز دے ہنسی کی بات کرتا تھا کوئی ایسی بات کرتا تھا جسے نبی ہنستے تو یہ بھی درست ہے نا بری تقریر کو لالا کرنے کے لیے لوگ تقریر کو لال کرتے ہیں ہمارے استاد نے کہا لالازار نہیں بلکہ کال ازار کرتے تقریر کو لال کرنے کے لیے قصے کہانیاں اور کہیں کہ میں فلاں جگہ فلاں یونیورسٹی سے اچارج ہوں میں فلاں ادھیاپک ہوں اور فلامیاں یعنی جھوٹ باتیں ملاتا ہے تو آپ معلوم ہے نا آپ کو منحد دسبیل جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا سن ہاں جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے فرضی قصے بیان کر کے لوگوں کو ناجائز نہیں ہے تو یہ ہنسی کی بات کرتا تھا لیکن ہمیں بار بار شراب پیتا تھا آپ صلاح ملایا گیا صاحب کرام نے اس پر بات صحابہ نے کہہ دیا اللہ کی لانت اللہ اللہ کی لعنت تو بار بار یہ کیوں شراب پی لا ہے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بلا بہن یہ عجیب عجیب لارت مت تو شراب پینے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے منہ من ایمانی فالس بکبیردی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے بھی مارا جا رہا ہے چپل لگ رہی ہے اس کو تماشے لگ رہے ہیں چھڑی چل رہی ہے اس پر تو معلوم ہوا کہ کسی کا ایک پہلو بہت اچھا ہے دوسرا پہلو خراب ہو سکتا ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں فلاں آدمی کو ایسا ہونا چاہیے تو وہ ایسا ہونا چاہیے ارے بھائی انسان ہے کسی میں بعض خوبی ہوگی اور بعض خامی ہوگی صحیح بن مسیب کون تھے آ ہے جلیل نمبر ایک کے بارے تا گئی نمبر دو نمبر تین کسی حدیث کے بارے میں سعید مسیب قال رسول اللہ کہہ رہے محدثین کی جماعت کہتی ہے کہ وہ سکارے صحابہ کے بارہ بن گئے اس کی, کی روایت مقبول ہوگی یعنی اس کو غیب نہیں کہیں گے لیکن تمام کے معاول سعید و سعید کا خوب معلوم ہے کیا کہا انہوں نے کہ دنیا میں امبیا کے بعد کوئی بھی شخص ہر اعتبار سے مکمل مکمل کوئی نہ پہلو کوئی نہ کوئی پہلو ناسک ناقص ہوگا تو کوئی پہلو اچھا ہے تو کوئی پہلو اس لیے علامہ بن بدی کا یہ کال میں نے شیخ محمد بن صحیح و سمی رحم اللہ سے سنا اور بار بار میں نے کہیں پڑھا بھی کہ المن ملک قلیل خطل مری کا ذکر سوال نہیں عادل اور انصاف اور وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی بہت ساری خوبیوں کے مقابلے میں بعض خامیوں کو کیا کر دے نظر انداز کر دے اب ایک تقریر میں اگر کہیں پر سر سید احمد کا ذکر کر دیا انہوں نے کسی سیاسی مسلحت کے پیش نظر یا ہو سکتا ہے کوئی تابل ہو اس کی وجہ سے ان کو جماعت حلحی سے نکال دینا خارج کر دینا خارجی کہہ دینا گمراہ کر دینا اور تصنیف و تعریف کرنا فنا ایسا ہے فنا ایسا ہے گویا کہ آپ کو اللہ نے کمپیوٹر کی مشین دے دیا فتوا لگانے کی کہ صبح و شام فتویٰ ہی لگایا کرو تو پھر تقوا والی آج کہاں کے لیے آسمان کے فرشتے تقوی پر عمل کریں گے قبر کے مردے عمل کریں گے اے لگانے والوں تقوہ والی اس سے زیادہ اہم ہے تو لہذا اس بات کو یاد رکھیے عدل اور انصاف کیجیے یہاں تک کہ ولاح قومی جن قومی اللہ تعالیٰ یہ بات بہت ضروری ہے اب اس سلسلے میں حضرت ذوالخیصرہ تمیمی والی جو بات جو آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ذوالخصرہ تمیمی نے اللہ کی نبی پر کیا الزام لگایا تھا قلم تھا حضل انصاف کرو کیونکہ آپ انصاف نہیں کیا تھا آپ نے کیا فرمایا وہی لگ و خسر لم اعدل وانا من خطرہ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے حضرت عمر نے کہا نہ کہ میں اس کو کیا کرتا ہوں آپ نے منع کیا کہا کہ اس کے نسل سے ایسے لوگ یخروجین حید اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جن کی نماز کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز فقیر معلوم ہوں گے ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے بہت حقیر معلوم ہو گئے بہت ہم بات آ رہی ہے ذرا سنگے اور قیرت کے مقابلے ان اپنی قیرت حقیر معلوم ہوگی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا الاخر اور کیا کیا کہا آپ نے حدیث میں ہے کبھی کرائے گا بتائیں گے آئیے حضرت خالد بن کیا ہے خالد بن ولید خالد بن ولید نے بھی کہا کہ ہم اس کو ماریں گے ضرور گردن تو اڑائیں گے اسلام کی حیرت تھی ہاں خالد بن ولید نے بھی کہا تو آپ نے فراہم مت مارو کیوں لال اللہ ہمیں صحابہ کا منع جتنا پڑو انصاف کرنے کی توفیق میں کہا کہ شاید نماز پڑھتا ہو یہ بھی کہا کہ پکے نماز دیکھیے انداز دیکھو شاید وہ نماز پڑھتا تو معلوم نہ سراۃ حکم سدین آپ نے اعتراض تنقید کرنے سے جرح کرنے سے منع فرمایا اندر کا علم کیا چل کہا کہ وہ شاید نماز پڑھتا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے جانتے کیا کہا صحابہ کا فہم بھی دیکھو کہا کہ زبان تو پر... نماز تو پڑھتا ہوگا وہ کم بن یقول ہی مالئی سا فکل بھی سبحان اللہ کہ اتنے نماز پڑھنے والے ہیں جو نماز سے تویا کناب کلستین پڑھتے ہیں مثال لیکن دل میں وہ چاہی نہیں ہوتی تو آپ نے کیا فرمایا اِلْ اِنْ اِنِّي لَمْ اُمَرْ عَنْ عَنْ قُلُوبِ الناس۔ والا اشک کا ہوں مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر دوں آپریشن کر کے دیکھوں یا اس کے پیٹ کو پھاڑوں پیٹ اور دل دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے لوگوں کے دلوں کو پیٹ کو چیر کے دیکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اب اندازہ لگاؤ تو معلوم ہے کہ ظاہری اعمال اگر ہیں تو اس کے ساتھ حسن زن کرنا چاہیے جس کا ظاہری اچھا اس کے ساتھ حسن زن کرو اور المام کرطبی کہتے ہیں کہ اگر کس کا ظاہر بہت خراب ہے ہمیشہ دھوکا دیتا ہے ہمیشہ جو ہے فرارڈ کر کے پیسے کما رہا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے سب کا کھا جاتا ہے لیتا ہے تو کسی کو دیتا ہی نہیں ہے بلکہ کسی سے پیسہ لیا تو وہ اس کو سمجھتا ہے گوئیں کوئی انکم ٹیکس ہے یا اس کو اپنی اندر ہی سمجھتا جس کا ظاہری کمی ہے جو بدنامی زمانہ ہے اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا اس کے بارے میں لیکن جس کا ظاہری خراب نہیں ہے اچھا ہے اس کے بارے میں حسن زن کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یہ مبحس تھا ایک مستقل مبحس تھا جو آپ کے سامنے الحمد ابھی ختم ہو گیا اور ابھی پندرہ سولہ منٹ باقی میں انشاءاللہ پونے دس میں ختم کروں گا کیونکہ ہمیں جانا ہے الخبر آئیے تھوڑا سا پانی پی لیجیے میں نے تو نہیں پلا دیا آپ لوگوں کی بحث ہے سلا تو مماد امین حدیث کی بلا اب سنیے صاحب سی بات ہے حضرت ابو بکرے صدیق کا ایمان اور ادنا صحابی کا ایمان دونوں کا برابر ہو سکتا وہ لیکن ان دروازہ تماحم ان درجات اسی طریقے سے کہا جو بھی اہل قبلہ میں سے مرتا ہے اہل قبلہ سے مراد جو بیت اللہ الحرام کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز پڑھنا سنت ہے یعنی اسلامی طریقہ ہے چاہے وہ جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہو المرجوم مرجوم سے مراد جس پر رزم کیا گیا ہے زانی زانیہ ہے گناہ کے ارتکاب کیا ہے بے شک لیکن مومن ہے مومنہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے وہ لگی یقلفس اور جو خودکشی کر کے مر جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اماں آنا فلا علیہ نسائی کروائے تھے جس نے خودکشی کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھوں گا اماں آنا اما ام انا اما انا کا مطلب ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا لیکن دوسرے صحابہ کو آپ نے مانا نہیں کیا دلیل اس بات کی ہے کہ وہ آدمی قاتل نفس جو خودکشی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے وہ حدیث کے من قتل عید فحدی عیدت فی یہ توجہ وہ بھی حفیبت نہیں فی بھائی یہ تو بدلی فینا فی رحمال مخلدن فی جو چاقو کے ذریعے سے خودکشی کر کے مر جاتا اسی طرح جہنم میں ہمیشہ میں جلتا رہے گا اسی طرح چاقو مرتا مارتا رہے گا امن شربا امن شریف سمن ہو یہ تو حسا ہوں پینارے جہن مخالم مخلدن فیحاً مخلح الحد بلّہ جو اظہار کھا کے مرتا اسی طرح ہمیشہ میں جہنم میں جلتا رہے گا و مرتا رہے گا بظاہر تو یہ بتا کہ آدمی کافر ہے شیخ محمد مثال و سمیل رحم اللہ سوال کیا گیا مذہبی میں میں موجود تھا اس درس میں کہ یہ وحید ہے کہ خودکشی کرتا آدمی اور ہمیشہ میں جہنم کی بات ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا تو ہم کیا کہیں گے مومن کہیں گے کافی کہا کہ یہاں پہ میں سکوت اختیار کرتا ہوں فرحان اللہ ممکن ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں کافی کیونکہ جو, جو کسی حرام چیز کو حلال سمجھ لے حرام چیز کو کیا سمجھ لے حلال سمجھ لے تو اس سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن دنیاوی احکام میں چونکہ وہ نماز پڑھتا تھا اس لیے اس کو ظاہری احکام میں اس کو کیا سمجھا جائے گا مسلمان سمجھا جائے گا سہبد عبداللہ بن ابی بن سلول اندر سے کافر تھا لیکن اس کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی بخاری کی نماز پھر اس نے آپ نے جنازہ بھی پڑھایا نمبر ایک نمبر دو آپ نے کرتے میں دفن بھی کیا اس کو حدیث ہے بخاری شریف بائیس کچھ نمبر کی حدیث ہے ان نبی کتاب الجنا خلی شریف اطن نبی صلی اللہ وسلم آپ صلی اللہ وسلم خبر سے نکالا اور آپ نے اپنی قمیض بھی پہنائی اور پر غور کرو آپ نے قمیض بھی پہنائی اور اور پہ کیا کرو غور کرو اور آپ نے اپنا وہ تھوک بھی لگایا جو آپ نے حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ کی روشنی بڑھ گئی تھوک بھی لگائی لیکن آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے اس کی مفرت نہیں کی ظاہری اتبار اس کو سمجھا گیا نا اسی طریقے سے یہاں بھی جو آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن دوسرے صحابہ کو منع نہیں کیا یا اسی طریقے سے جس نے ماد غنیمت سے چوری کی تھی معلوم ہے نا ماد غنیمت سے چادر چرائی تھی معلوم ہے نا آپ نے کہا کہ یہ چادر اس کو آگ بند کر کے اس کو جلا رہی ہے تو اس لیے امانت میں خیال کتنا بڑا گناہ ہے لیکن آپ نے دوسرے صحابہ کو مرا نہیں کیا کتنا بڑا گناہ ہے اسی طریقے سے نشہ نشے کی حالت میں کوئی نشہ چیز استعمال کرتا ہے نشے کی حالت میں مر گیا کس کو فجور کرتے ہوئے مر گیا تو صحیح قول ہے بہت اختصار سے بیان کرتا ہوں شیخ الاسلام میں تیمیہ کا فتویٰ ہے اس پر تفصیل سے میں نے دیکھا اور شیخ محمد شیخ عبدالحسید اللہ تمام کا فتو یہی ہے کہ جو ایسے لوگ جو گناہ کبیرا کا انتخاب کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے توبہ نہیں کیا تو امام وقت اس کے اوپر نماز نہیں پڑھے ایک تازی نماز نہیں پڑھے علماء نماز نہیں پڑھے یا وہ لوگ نماز نہیں پڑھے ان کی نماز جنازہ اس کے لیے شرف اور سعادت کا ذریعہ لوگوں کی نگاہوں میں سمجھا جاتا ہے ایسے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے لیکن بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اس کو دفن نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا سلو اللہ صاحب جس آدمی پر قرض تھا آپ نے نماز جنازہ کتا تھا معلوم ہے نا وہ کتا کہ آپ نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے معلوم ہے پھر آپ پیچھے ہٹے کہا تینا شاید تمہارے کچھ قرضہ ہے کہاں دو دینار ہے وہاں کے میں نہیں پڑھوں گا جاؤ پڑھوں پتا نے کہا ابو ابادا نے کہا میں دوں گا یا رسول اللہ یعنی میرے اوپر وہ قرضہ ہے آپ پڑھا دیجیے آپ نے تو پڑھا دی ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کہا یا تھا وہ دینار کے بارے میں کیا ہوا کہا یا نبی اللہ میں نے ادا کر دیا کہا آپ نے کہا کھین برودت جلد کو اب اس کے جسم کو ابھی آرام پہنچا ہے جب تک وہ ادا نہیں کیے تھے وہ تکلیف میں تھا نفس محلت محلت محلت محلت آدمی کی جو جان ہوتی ہے قرض کے ساتھ لڑکی ہوتی ہے جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے وہ میت کس میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض والوں پر بھی جنازہ آپ نے شروع میں نہیں پڑھا بعد میں جب مال آیا تو آپ نے فرمایا حدیث بخاری مومن ترک دینا او حجی سے بخاری جو بھی قرضہ چھوڑ کے جائے گا یہ بال بچے چھوڑے گا اس کی کفالت میرے ذمے میں اس کو قرضہ کو کروں جب مال آیا تھا لیکن شروع میں جب نہیں آیا تھا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑی تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں فاسق و فاجر ہے یا جس کے اوپر قرض ہے یا مال غنیمت میں چوری کیا ہو یا بڑے بڑے گناہوں کا انتخاب کرتا ہو لیکن وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے تو اتنے بڑے بڑے لوگ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے لیکن بغیر جنازے کا دفن نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ کیا ہے مسلمان ہے وہ کیا ہے میرے بھائی وہ کیا ہے مسلمان ہے اسی لیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے تیمیہ میں غور سے منتر فلا جو نماز کبھی کبھی چھوڑتا ہو یا شراب پیتا ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے شکل اسلام نتمیا نے یہ فتح میں لکھا اس کا مطلب یہ کہ نہیں پڑھے کا مطلب یہ کہ بڑے لوگ نہیں پڑھیں گے لیکن بغیر نماز جنازہ کے دفن نہیں کیا جائے گا جب عبداللہ اللہ سلول کو جنازے کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے تو دوسرے کے بارے میں کیا ہوگا اسی لیے اسی سے یہ بات آتی ہے کہ آج کل جو ہم اتنا جرح کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں اور دنیا ہی میں سارے فیصلے کر دے رہے ہیں اور اس کی درجہ بندی کر دے رہی اتنے درجے کا وہ اتنے درجے کا اس کا گریڈ اتنے کا وہ اتنا اس شرک میں ہے یہ ہے کا, یہ کافر ہے یہ بتاؤ کہ فیصلہ آپ دنیا ہی میں کر دیں گے اپنی علمی کمپیوٹر سے تو قیامت کے دن ان بارے میں کیا رہے گا باقی لہذا آپ و کا کام کم کرو تعدیل جرخ و میں مت ہو طالب علم کی طرف جاؤ میں یہ کہوں کہ ہر آدمی سرجن بن جائے تو یہ ڈاکٹر کیا کریں گے ہر آدمی سرجری کا کام کر سکتا تجربہ تعلیم جو جس لائق علماء ہے وہ کریں گے ہر سب پکڑ کوئی نہ کرے گا اس لیے یہ بہت عدل اور حصاف کی بات یہ ہے کہ طالب علم کو اپنا وقت کس میں لگانا چاہیے تربیل میں لگانا چاہیے اور جس میں جو خامی ہے اس کے منہ پہ کہہ دو یا اس کے سامنے کہ دو اما مقاطبا اس کو یاد رکھو یا تو مشافہ کہو یا مقاطب کہو لکھ دو یا مناسا خیر خائی کے ذریعے ڈائریکٹ یا دائیرٹ اس کو خبر کر دو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اس کے بعد بتاتے ہیں ولادم من اسلام گناہ کبیرا کے ارتکاب کی وجہ سے کسی کو اسلام سے مت نکالو جب تک کہ کفر کی جو سرحدیں ہیں اس میں داخل نہ ہو کفر کے بارڈر میں جب تک یہ داخل نہیں کرتا ہے تم اس کو کافر مت کہو اور اس کے لیے انہوں نے چند چیزیں شمار کی ہیں لیکن اس کا حصر مقصود نہیں ہے کفر میں داخل ہونے کے لیے کتنی چیزیں ہیں بہت ہیں قوات علی السلام ابن حجر ہسمی نے لکھا غور سے سنو قوات علی السلام ابن حجر حسمی نے لکھا چار سو گناہوں کو شمار کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ یہ چار سو گناہ انہیں سے کوئی بھی اگر انتخاب کرے گا تو کفر میں کیا ہو جائے گا داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ وہ امام محمد پر رحمت کی بارش برسائے کہ انہوں نے امت پر آسانی کی وہ چار سو کی تلخیص کیا دس میں التوحید عشرہ پانچ سال کا بچہ مجھے سنایا بھٹکر میں سنایا پانچ سال کا بچہ نما التوحید پورا سنایا نماکری یہ دس بڑے گناہ جو ہیں جس میں سب سے پہلے کیا ہے شرک ہے اومن جالوبین دس بڑے بڑے گنا ہیں چار سو سے تلخیص کر کے دس یعنی ان دس گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو آدمی کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے تو ہو گیا ہاں نمبر تھری شیخ نے جو ملف رحم اللہ نے جو بات لکھی ہے اس میں حسر مقصود نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے چند سیمپل بتائے ہیں نمونے بتائے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے مثال کے طور پر قرآن کی کسی آنکھ کا انکار کر دے قرآن کی کسی آنکھ کا مثال کے طور پر جیسے سس کے خان نے جنات کا انکار کیا انسان فرشتوں کا انکار کیا ملائکہ کا انکار کیا شیطان کا انکار کیا شیطان کی تعبیر کی کہ انسان کے دل میں جو بری نیت پیدا ہوتی ہے شیطان ہے اور خیر کی بات جو پیدا ہوتی ہے ہو وہ کیا ہے فرشتہ تو یہ اگر ان کے اوپر حجت پوری ہو جائے ان کے شبہات کا اظہار ہو جائے اور ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر اسے علم نہیں پہنچا ہو تو انسان معذور ہوگا لیکن حق پہنچنے کے بعد حجت پوری ہو گئی پھر بھی اس کے اوپر قائم رہے تو علماء وقت حاکم وقت قاضی وقت اس کو کیا کہیں گے کیا کہیں گے اس کو کہیں گے کہاں کہ قرآن کی کسی آگ کا انکار کرے جیسے بہت سارے لوگ نے جیسے سحر کا انکار کیا یا آپ نے جیسے کہا رجم کی آگ کے بارے میں انکار کیا تو اس کے بعد چھ سارے فوجان کہتے ہیں کہ امت کس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کا کوئی بھی حکم حدیث کا کوئی جو بالکل واضح ہے اور انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اگر رجم کا کوئی انکار کرتا ہے مکمل تو کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے بشرطے کے وہ شبہ میں نہ ہو دیکھیے یاد رکھیے یا تخلیق نہیں کرتا ہو یا جہالت نہیں ہو اگر شبہ بھی نہیں ہے جہالت بھی نہیں ہے تخلیق بھی نہیں حق واضح ہو چکا ہے وہ اسلام سے خارج واضح ہوئی بات کی نہیں ہوئی مکمل ہوئی نہیں ہوئی نا اس لیے کہا کہ کوئی آج کتاب کا انکار کرتا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا انکار کرتا ہو یہ غیر اللہ کے لیے ذمہ کرتا ہو یا غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو فیل کا فقط وجم علی گن تقریب اسلام جب ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کو تم اسلام سے خارج کر دو اس میں بھی تفصیل علماء بعض علماء نے کہا کہ اگر یہ انتخاب کرے مکمل کافی رہے جسے سماج شیخ میں نباز نے کہا اگر کوئی گب اللہ کے نام پر جانور زبا کرتا غور سے سنو اگر یہ خوص کا نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اور وہ چھوڑ دیا تو تو کہاں جائے گا کہاں جائے گا ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ محمد شیخ عبد بن نباز رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس پر حجت پوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے <hada> <lihiman> ان مسائل میں سے جو واضح ہیں وہ کافر ہے بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے اس علاقے میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے شبہ ہو لہذا اتمام حجت کیا ہے ضروری ہے بول اللہ بول اللہ جہاں واضح ماحول کتاب و سنت کا وہاں پر اگر کوئی کرتا ہے وہ انکار ہے لیکن جہاں جہاز کا ماحول شبہ ہے اور وہاں پہ نہیں پہنچا ہے تو کفر کا فتویٰ داخلے کے لیے ضروری ہے اس کے اس کو حجر پوری ہو امام مالک مشہور خور معلوم ہے نا اگر کسی کے امام مالک کا کالنگ ہمیں امام مالک کے مقلد نہیں ہے لیکن ان کے فہم کو پیش کرنا تخلیق نہیں ہے کہاں کے اگر میرے پاس کیونکہ بعد میں کہیں میرے اوپر بھی فتوا نہ دا لوگ کہاں کے اگر میرے پاس سو وجہ کسی کے کفر کی آتی ہے ذرا اور سے سنو اس کو سو وجہ اگر نہ وہ کافر ہے 99 نائن وجہ سے کافر ہے لیکن ایک وجہ ایسی ہے جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو اس کے دل میں شبہ ہو جہالت ہو ایک وجہ اگر سے اگر وہ مومن ہے میرے پاس تو میں اس کو مومن ہی سمجھوں گا محتاط سے اہل سنت و جماعت اہل الحدیث سلفی لوگ کفر کی کے بارے میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں اس لیے اس کے بعد علماء کا فتویٰ جو انیس سو دو ہزار نو میں نے دو ہزار انیس منٹ ایک ابھی دو ہزار کتنا چل رہا ہے دو ہزار انیس میں پائر پوچھا گیا میں نے سب پکوا لقل کیا وہاں کی تقریر میں دو ہزار نہیں ایک منٹ انیس سو ابھی دو ہزار کتنا چل رہا ہے سولہ نہیں نہیں چودہ صحیح یاد آ گیا چودہ یاد آ گیا نا چودہ سو انیس میں کبار علماء کا فتوا جو ہے خاص طور سے اندر جو سوال کیا گیا تھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ کفر کے بارے میں اہل سنت والجماعت سب سے زیادہ محتاط ہیں اور اگر کسی کے پاس کسی کو کافر کہنا ہے تو اسی کو کہیں گے جس کو اللہ نے کافر کہا یا رسول نے کہا بشرتے کہ اس کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہو بغیر حجت پوری کیے ہوئے کفر کی بعض باتوں کی وجہ سے کسی پر کفر کے فتوے ہم شادر نہیں کر سکتے ہیں جس یقین کے ساتھ آدمی جس یقین کے ساتھ आदमी اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی یقین کے ساتھ جب تک انکار نہ کرے اس وقت تک اس کو کافر نہ کہو اسی لیے امام طاہی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو جملہ ہے ولا یخرج العبد من الايمان غور سے سنو ولا یخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه کسی بندے کو ایمان سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ اس چیز کا انکار نہ جس کے ذریعے وہ ایمان میں داخل ہوا ہے یعنی جس یقین کے ساتھ وہ داخل کیا ہوا ہے اسی سراحت کے ساتھ جب تک انکار نہ کرے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صحاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کافر ہوگا نہیں اور بھی وجہ ہیں لیکن اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ کھلم کھلا انکار نہیں کرتا حقوق ہونے کے بعد تم اس کو کافر مت کہو حص مقصود نہیں ہے کیونکہ دوسری جگہ خود امام تحوی کہتے ہیں لان کفر اہدم من قیبلہ میں سے ہم کسی کو اس وقت تک آفر نہیں سمجھتے جب تک کہ اس کو حلال جب تک کہ اس کو حلال نہ سمجھے مثال کے طور پر کوئی آدمی شو سود کو اگر حلال سمجھتا ہے اور کوئی آدمی اگر شراب کو کیا سمجھتا ہے حلال سمجھتا ہے تو سنت اور جماعت کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے بولیے کافر یعنی جو حلال سمجھتا وہ کافر ہے ان تقسیرل مطلق تقویر جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے شراب کو حلال سمجھنے والا کافر ہے سود کو حلال سمجھنے والا کافر ہے لیکن اگر کوئی ایک شخص جو شراب کو حلال سمجھتا ہے سود کو حلال سمجھتا ہے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کافر ملک میں ہیں تو سود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک موضوع حدیث سے دلیل بنتے ہیں کہ لاری با بین الحربی و بین المسلم یعنی کا حربی کے درمیان اور مسلمان کے درمیان جو ہے اگر کافر ملک میں ہیں تو سود میں کوئی حرج نہیں ہے تو عام قاعدہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کیا ہے پھر لیکن کوئی مہین آدمی اگر سود کو ہلاک سمجھتا ہے اور کوئی آدمی مہین شخص جو ہے اگر کوئی شراب کو حالات سمجھتا ہے اس کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حجت اور سنو اس پر حجت کیا ہو بس دو منٹ میں ختم کرتے ہیں ٹائم رہوں گا اس کے اوپر حجت کیا ہونا چاہیے پوری ہونا چاہیے مثال کے طور پوری اہل سنت و جماعت کا پورے اہل سنت و جماعت کی تفاق ہے کسی بھی حلال چیز کو حرام سمجھنا حرام کو حلال سمجھنے والا کیا ہے کافر ہے عام قائدہ لیکن جو کوئی مہین آدمی اگر اس میں مبتلا ہو تو اس کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے حتہ تو فرطفی شروط ون طوان ہے یاد رکھو حتہ تو فرق فی شروط ون طفت ان المان ہے حتہ تو فرق فی شروط ون طفت ان جو کفر کی جو شرطیں وہ پوری ہونی چاہیے اور جو کفر سے نکالنے والی جو چیزیں ہیں جہالت تعویل۔ اور تقلید یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مثال دیتا ہوں یہ بتاؤ صحابی کے بارے میں کیا کہو گے قدامہ بن مسون آج کافر کہنا اتنا آسان ہے میں کہتا ہوں قدامہ بن مسون عثمان بن مسون کے بھائی تھے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت عمر کے زمانے تک شراب شراب بولو میرے بھائیوں پیتے <تصفح> تھے اور شراب کو حلال سمجھتے تھے حضرت عمر کے سامنے لایا گیا حضرت عمر نے رضی اللہ نے ان کے اوپر اسی کوڑے مارے حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینے کی حد کتنی تھی بھائی اجماع کتنے کو اسی کوڑے حد... پوچھا کیوں شراب پی تو ہم نے کہا پینے کے لیے ولہ میں پڑھتا ہوں آپ کو یقین ہوگا میں پڑھتا ہوں کہا کیا دلیل ہے کہا دلیل ہے کیا کون سی دل کا یہ سیمان تخبے کے ساتھ اگر کھا پی لیا اللہ نے پہلے شراب کی حرمت کا خوب ملازم کیا یادینام الخم المثر والا اے ایمان ال شراب اور جا شیطان کے گندے کام سے بچو بچو ٹھیک ہے نا اس کے دو عید کے بعد کہا گیا اللہ نے کہا شراب اور جوا شیتان کے گندے کام سے کیا کرو بچو کرو پھر بعد میں اللہ نے کہا دو عد کے بعد ایمان اور تقریبے کے ساتھ اگر کھا پی لیا تو کوئی حرجے نہیں کہا کہ اگر ایمان اور تقری کے ساتھ اگر آدمی شراب پی لے تو کوئی حرج ہے حضرت عمر نے ایک سخت بات کہی ذرا الفاظ طرح ٹھیک نہیں لگتا رضی اللہ تعالیٰ نو. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم کو یہ پتا نہیں اما ان کا یہ جملہ ہے ذرا یاد رکھو اما کا لو اما لو آمن تما ما تل خمرہ اگر تم ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو تمہارا ایمان اور تخواہ ہی تم کو شراب سے روک دیتا دیکھو حضرت عمر کا فہم دیکھو تمہر کا سام دیکھو اللہ بہت ایمان الطما تم کو شراب سے روک دیتا اور تم جو پیو یہ غلط ہے ان کو کوڑے مارے گئے لیکن کسی صحابی نے ان کو کافر نہیں کہا, نہیں کہا حالانکہ سنت الجماعت کے اتفاق ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو حرام سمجھ لے اور کسی حرام کو حلال سمجھے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ عام فائدہ بتایا جائے گا لیکن شخص معین کے اوپر وہ فتویٰ لاگو نہیں ہو سکتا جس طرح شراب پینے والے پر اللہ کی شراب کے پلانے والے پر بیچنے والے پر اٹھانے والے پر ان والے پر اللہ چیز پر لانت کی اللہ شراب میں دس پر نبی نے لانت فرمائی کہ نہیں پھینائی شراب میں دس پر اللہ کی نبی نے لانت کی کہ نہیں کی بولو میرے دوست <تصفح> لیکن آپ نے اس صحابی کو جو شراب پی رہا تھا اور کوڑا مارا جا رہا تھا پڑھائی ہو رہی تھی اور ایک صحابی نے صرف لعنت کر دیا تو آپ نے لانت کرنے سے کیا کیا منع کیا عام حکم الگ ہے لیکن کسی خاص پر اس حکم کو اتارنے کے لیے شریعت میں حدود رکھے ہیں کہ اس پر حجت پوری ہونا اور صبح کا سائل ہونا علم کا ہونا وغیرہ سمجھ میں تو اس قاعدے کو یاد رکھیے تاکہ آپ گمراہ نہ ہوں اور لوگوں کے لقمے کے اندر لوگوں کے لیے لقمہ نہ بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ کو ہمیں سلیم عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے وعدے کے مطابق ختم کر رہا ہوں اور اخیر میں یہ بات بھی میں بتاتا ہوں جو آدمی اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے وہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے کل ان شاء اللہ وہ حدیث بتاؤں گا کہ حضرت تفیل بن امرت دوسی نے یا بھی پیش کر دیتا ہوں تفیل بن امر دوسی نے اپنے ساتھی کو جو جنہوں نے ہجرت کی تھی مدیرے کی طرف اور بہت تکلیف اور مشقتیں برداشت کی نبی صلی اللہ وسلم کو انہوں نے مکے میں پیش کیا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے یمن میں وہاں کے قلعے اور لوگ آپ کی حفاظت کریں گے آپ نے انکار کیا کہا کہ میرے لیے اللہ نے دوسری منتخب کی ہے مدینہ جب بن پنرا دوسی گئے اس واقعے کو سنو اور ان کے ساتھ ان کا ساتھی کیا تو ان کے ساتھی کا کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا کیا ہو گیا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا کے بہت اچھی حالت میں دیکھا لیکن کہا کہ بھائی ہاتھ جو میرا خراب ہے کہا کہ دراصل میرے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اس کی رگوں کو میں نے کاٹ دیا خودکشی کر کے میں مر گیا خودکشی کر کے جو کیا ہو گیا میں کیا ہو گیا مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت اس لیے کر دی کہ میں نے ہجرت کی ان الجرت تجانا قبل حدیث مسلم شریف نے ہجرت پچھلے گناہوں کا کیا ہے کب ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو درست نہیں کیا کیوں اس لیے کہ کہا گیا لنوس لح مند کا ماں مسلم شریف الفاظ ہے جس چیز میں تم نے بگاڑ پیدا کیا ہے میں اس کو درست نہیں کروں گا جب انہوں نے تو بن امر دوسی نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو کہا یا نبی اللہ اپنے ہمارے ساتھی کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ اس کے ہاتھ کو صحیح کر دے تو اللہ کی نبی نے دعا فرمائی اللہ فغفر یا اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کو معاف کر دے یعنی جو گناہ کیا اس کو تو معاف کر اور ان کے ہاتھوں کو کیا کر دے اچھا کر دے اس سے معلوم ہوا خودکشی اتنا بڑا گنا ہے جس کا مرتکب خالدم مخل ہے یہ سزا ہے لیکن یہاں دوسری حدیث سے معلوم ہے کہ وہ آدمی مومی نے ہجرت کی وجہ سے اللہ نے اس کے خودکشی کے گناہ کو بھی کیا کر دیا معاف کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہے نہیں بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ آدمی کافر نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کو اس کے گناہوں بعض نہیں کیوں کہ اس کے گناہوں کا کیا بنایا کفارا بنایا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور دشکرابن کرے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی تومائے رب اللہ تے کلو بنا باد حد الحمد نقند صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر قطم محمد ویل وسابل مئی جو مسلم شریک حدیث پیش کی گئی حدیث نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ شیخ محرم اللہ خدا فرما ان شاء اللہ ہماری تیسری نشست کا آواز عصر کی نماز کے فوری بعد ہو جائے گا لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اثر کی نماز دوا سینٹر کی مسجد میں پڑھیں ان شاء اللہ شیخ ارخم رہی صاحب جیسے پہلے بھی کئی بار ہمارے دورہ اہلیہ نہ چکے ہیں اور بھی شاہ اجلاس عام میں داعش کے موجود مغربی اور ان کی تھی اللہ